الفوائد گزارش کر چکا ہوں کہ یہ کتاب کس امام کی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی چونکہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ زندگی کے کئی ایام گزارنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلے جان لیا جائے کہ اس کتاب کے مولف کون ہیں رائٹر کون ہیں مصنف کون ہیں یہ کون صاحب ہیں جن کی گفتگو ہم اتنے ایام پڑھیں گے اور سنیں گے ویسے بھی ہم سب اہل توحید میں سے ہیں اللہ کے فضل و قلم سے درست عقیدہ رکھتے ہیں شرک و بداعت سے بچنے والے ہیں اور شرک و بداعت سے بچنے والے امام ابن قیم رحمہ اللہ سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امام صاحب کون ہیں تیسرے نمبر پہ اس لیے بھی ان کے حالات کا علم ہونا چاہیے کہ نیک لوگوں کے حالات پڑھیں اور سنیں تو اس سے کئی عبرتیں ملتی ہیں کئی سبق ملتے ہیں اور انسان میں کئی اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام ابلقیم رحمہ اللہ کون ہے آج کا ہمارا درس اسی موضوع پہ ہوگا اور اتفاق سے میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا جو ماسٹر کا رسالہ تھا باس جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اس کا تعلق بھی امام ابن القیّ رحمہ اللہ سے تھا یعنی کہ میرا موضوع تھا القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ یعنی کہ امام ابن القیّ رحمہ اللہ کے ہاں تفسیر کے اصول و ضوابط تفسیر سے متعلقہ قواعد تو مجھے وہاں سب سے پہلے امام ابلقیم رحمہ اللہ کے حالات کا تذکرہ کرنا پڑا کہ ان کے کی حالات کیا تھے ان کا نام کیا تھا کہاں پیدا ہوئے کون ان کے اساتذہ تھے کون ان کے شگیر تھے زندگی میں کیا کیا آزمائشیں آئیں کب فوت ہوئے کہاں فوت ہوئے تو یہ سب کچھ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ یہ سنیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہمیں کئی سبق ملیں گے تو ان کا نام ہے محمد ان کے والد کا نام ہے ابو بکر دادا کا نام ہے ایوب پردادا کا نام ہے سعد اور ان کو کہا جاتا ہے الزرعی زرعی کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک گاؤں کا نام ہے اس گاؤں کی طرف ان کی نسبت ہے اور یہ گاؤں کدھر واقع ہے یہ دمش کے قریب واقع ہے دمش شام جسے سوریا بھی کہتے ہیں عربی میں انگلش والے شاید سائریا کہتے ہیں شاید تو امام القیم کو زرعی دمشقی کہا جاتا ہے یعنی کہ دمشک میں زندگی گزری ہے دمشق کے قریب یعنی کہ گاؤں اور پھر دمشق میں زندگی گزری ہے لقب ان کا کیا تھا شمس الدین کونیت کیا تھی ابو ابو ابد اللہ اور مشہور کس نام سے ہوئے ابن قیم الجوزیہ اس کا کیا مطلب ہے ذرا توجہ سے سنیے گا ابن کہتے ہیں بیٹے کو قیم کہتے ہیں منتظم کو ناظم کو نگران کو الجوزیہ یہ اصل میں ایک مدرسے کا نام ہے ایک دینی ادارے کا نام ہے یعنی کہ المدرسہ الجوزیہ اس مدرسے کا نام جوزیا کیوں تھا کیونکہ اس کو قیم کرنے والے مشہور و معروف مفسر امام ابن الجوزی کے بیٹے تھے امام ابن الجوزی یہ مشہور و معروف مفسر گزرے ہیں جن کی تفسیر کا نام تھا زاد المسی فی علم تفسیر ان کی ایک اور کتاب تھی نواز سخ القرآن ایک اور کتاب تھی تلبیس ابریس تلبیس ابریس بڑی شاندار کتاب ہے پڑھنے والی ہے اس میں انہوں نے وعدے کیا کہ شیطان انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے بدعات میں مبتلا کرنے کے لیے شرک میں مبتلا کرنے کے لیے کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے تو یہ جو امام ہیں ان کے بیٹے نے مدرسہ کیم کیا چونکہ ان کے والد کا نام ان کے والد مشہور تھے ابن الجوزی سے تو مدرسے کے نام پڑ گیا مدرسہ الجوزیہ اب ایک وقت آیا کہ امام امام ابن القیم جو ہیں ان کے والد صاحب اس مدرسے کے نگرانے اعلی مقرر ہوئے منتظم مقرر ہوئے نازم مقرر ہوئے تو وہ کیا ہو گیا پھر قیم الجوزیہ یعنی کہ جوزیہ مدرسے کے نگرانے آلہ اب یہ ہمارے جو امام ہیں جن کا نام محمد ہے جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں ان کا نام کیا مشہور ہو گیا ابن قیم الجوزیہ یعنی کہ جوزیہ مدرسے کے جو نازم ہیں ان کا بیٹا آسان اردو میں کہہ سکتے ہیں نادم صاحب کے بیٹے نگران آلہ صاحب کے بیٹے تو یہ ہے جی ابن قیم الجوزیہ اب آپ نے یا تو کہنا ہے ابن القیم ناظم صاحب کا بیٹا مراد یہ ہے کہ جوزیہ مدرسے کے ناظم صاحب کا بیٹا یا آپ نے کہنا ہے ابن القیم جب آپ ابن القی مل جویا کہیں گے تو قیم کے اوپر الفلام نہیں پڑھنا کیونکہ کئی مزاف الجوزیہ مزاف الح تو مزاف کے اوپر آپ علی فلام نہیں پڑھیں گے یا پھر جوزیہ چھوڑ دیں آپ کہیں ابن القیم اب آپ علی فلام پڑھ سکتے ہیں نادم صاحب کا بیٹا یا کہیں ابن قیمی جوزیہ قیمت جوزیہ کے نادم صاحب کا بیٹا تو ہمارے جو ان کے نام کیا محمد اس سے بھی عبرت حاصل کریں سبق حاصل کریں اکیلا نام کیا ہے محمد ہمارے پاک و ہند میں کیا کرتے ہیں بچے کا نام محمد رکھتے ہیں لیکن ساتھ ایک لفظ اور لگا دیں گے مثال کے طور پہ محمد ندیر اب دنیا اس کو ندیر کہے گی کوئی اس کو محمد نہیں کہے گا کوئی کوئی کہے گا محمد ندیر لیکن اکیلا محمد کوئی بھی نہیں کہے گا جب آپ اپنے بچے کا نام نبی علی سرۃ اسلام کی محبت میں آپ کے نام پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا نام تو صرف محمد تھا تو سنگل نام رکھیں زیادہ سے زیادہ آپ بچے کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لگا دیں لیکن ہم محمد کے ساتھ والد کا نام لگانے کی بجائے کوئی اور نام لگائیں گے مثال کے طور پہ محمد ندیر محمد اسماعیل محمد ابراہیم اب بچے کو دنیا کیا کہے گی یا اسماعیل یا ابراہیم یا ندیر محمد کوئی نہیں کہتا تو یہ انداز اتنا مناسب نہیں ہے تو بچے کا نام جب محمد رکھا ہے تو محمد ہی رکھیں اور محمد کے نام سے پکاریں اور وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ جی بچے کے نام محمد نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ پھر لوگ الٹے نام سے پکارتے ہیں جو الٹے نام سے پکارے انہیں منع کیا جائے نہ یہ کہ بچوں کا نام محمد رکھنے سے گریز کیا جائے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا چاہیے کئی ایک صحابہ کرام نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ولادت ان کی کب ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کل کون سا سال چل رہا ہے عربی سال چودہ سو چوالیس ون فور پھر فور پھر فور یعنی کہ ون ٹریپل فور چودہ سو چوالیس تو یہ چل رہا اس وقت اور امام امنقیم کا پیدا ہوئے ہیں چھ سو اکانوے سکس نائن ون ہجری یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ساتویں صدی کے آخر میں 691 میں 691 تو ساتویں صدی کے آخر میں یہ پیدا ہوئی ہیں کیسے انہوں نے تربیت پائی تو بڑی اچھی تربیت انہوں نے پائی کیونکہ ان کا گھر علم کا گھر تھا ایک متقی شخص ان کے والد صاحب تھے ان کے والد صاحب ایک متقی شخص تھے عالم شخص تھے جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ایک مدرسے کے ناظم تھے مدرسے کے نظم کیوں بنایا گیا کیونکہ عالم دین تھے ان کا نام بتا چکا ہوں ابو بکر تو یہ ابو بکر بڑے عالم فادل آدمی تھے وراثت کے علم کے بڑے ماہر تھے اور چونکہ جوزیہ مدرسے کے ناظم تھے اس لیے اہل علم کے بیچ میں رہتے اور ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تو اس کا فائدہ یقیناً پھر بیٹے کو بھی ہوتا ہے جب ماحول علمی ملے دینی ملے امام القیم رحمہ اللہ نے سات سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے احادیث کا علم لینا شروع کر دیا تھا یہ کیسے ہمیں پتا چلا کبھی وہ سات سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے اور انہوں نے حدیث کا علم لینا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ایک استاد کے بارے میں کہتے ہیں جو مشہور ہیں اشہاب العابر کے لقب سے یعنی کہ وہ جو خوابوں کی تعبیر کرنے میں ماہر تھے تو امام القیم اپنے اس استاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کئی ایک احادیث سنی ہے لیکن یہ جو علم ہے خوابوں کا علم یہ میں نہیں لے سکا کیونکہ میں میری عمر بہت چھوٹی تھی تھوڑی تھی اور وہ جلد فوت ہو گئے اب یہ جس استاد کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ استاد کب فوت ہوئے ہیں وہ فوت ہوئے ہیں بہت جلدی تو جب آپ ان کی تاریخ وفات کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام القیم سات سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے ان سے احادیث کا علم لے رہے تھے لے چکے تھے امام القیم رحمہ اللہ کا اخلاق اور ان کے اوصاف نمبر ایک اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کرتے تھے کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے اور یہ کس نے بتایا ہمیں یہ امام ابن کثیر نے جن کی تفسیر ابن کثیر ہے تفسیر ابن کثیر کے مولف امام ابن کثیر کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ لا یا سدو احدن کسی سے حسد نہیں کرتے تھے ولادی نہ کسی کو تنگ کرتے تھے ولا یقد اور نہ ہی کسی سے کینہ اور بغض رکھتے تھے تو یہ سبق میں بھی حاصل کروں آپ بھی کسی مسلمان سے حسد کرنا اسے تنگ کرنا کینہ بغض رکھنا یہ مناسب نہیں ہے امام القیر نے یہ گفتگو کہاں کی اپنی کتاب البدایہ و میں تاریخ کی کتاب ہے دوسرے نمبر پہ لوگوں سے محبت کرنے والے یہی امام الکطیر کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وکانا حسن القلاعتی و الخلوقی کثیر یعنی کہ پڑھائی میں بہت اچھے پڑھنے میں بہت اچھے اخلاق میں بڑے آلہ اور محبت کرنے والے انسان تھے تیسرے نمبر پہ ان کے اوصاف میں سے توازو آئزی انکساری تکبر نہیں یہ کیسے پتا چلا یہ ان کی کتاب ان کے امام ابن القیم کی اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے مثال کے طور پہ ان کی کتاب ہے بدائے الفوائد ایک وہ کتاب ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں جس کا نام ہے الفوائد ایک ان کی کتاب اس کے علاوہ ہے بداع الفوائد تو اپنی کتاب بدائ الفائد میں کسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں فہاد علی فیحاد اس لفظ کے بارے میں یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ذین میں آئی ہیں فمن وجد شی ان فلحق اگر کسی کو کوئی اور چیز ملے تو وہ میری کتاب کے حاشیے میں لکھ دے یشکر اللہ اباد لہو سیا اللہ تعالی اس کی اس محنت کی قدر کرے گا اور اللہ کے بندے بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے فعین المقصود السول صباب کہتے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم حق بات تک پہنچ جائیں فیدا زہرا وزی اما تحت الرجل جب حق بات مل جائے درست بات مل جائے تو دیگر باتیں پاؤں کے نیچے رون دی جائیں گی گویا کہ کہنے اگر کوئی اور حق با... یہ میں نے جو بیان کیا میرے نزدیک کی یہ حق ہے لیکن اگر کوئی کمتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے اس کے پاس حق ہے تو وہ اپنا حق لے آئے میں اپنی بات کو جوتے کے نیچے روم ڈالوں گا اور اس کی بات کو لے لوں گا ایک اور کتاب ہے ان کی مدارج السالکین اس میں ایک امام صاحب کی غلطی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ولولا ان الحق لله ورسوله وان كل ما عد الله ورسوله فماخوذ من قوله ومتروک وہ هو عرضه الوهم والخطا لما على لا نلحق غبارهم ولا معهم مغما مضمارهم <سؤال> کہتے ہیں کہ حق بات وہ ہے جو اللہ کہیں حق بات وہ ہے جو اللہ کے رسول کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہر ایک کی بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لی بھی جا سکتی ہے ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے یہ سب کا کریں یہاں سے کہ اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ چاہے کوئی صحابی ہو چاہے کوئی تابی ہوں چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں چاہے امام مالک ہوں چاہے امام شافی ہوں چاہے امام محمد کوئی بھی ہو یہ سب قابل احترام ہیں لیکن یہ معصوم نہیں ہیں ان کی درست باتیں لی جائیں گی اور اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے تو وہ چھوڑ دی جائے گی تو کہہ رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ کہ اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہر ایک کی بات لی جائے گی اور چھوڑ دی جائے گی یعنی جو حق ہوگی لی جائے گی جو غلط ہوگی چھوڑ دی جائے گی اور اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہر ایک کی بات میں ہر ایک کو وہم لگ سکتا ہے ہر ایک کو غلطی لگ سکتی ہے تو کہتے ہیں اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ حق بات وہ ہے جو اللہ اللہ کے رسول نے بیان کی اور باقی لوگوں کے اقوال غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی ان پہ اعتراض نہ کرتے جن کے گرد و غبار کو بھی ہم نہیں پا سکتے یعنی کہ جس امام کی میں نے یہ غلطی نکالی ہے وہ علم کی دنیا میں اتنا اعلی اور افضل ہے کہ میں تو اس کے گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتا ولا ندری معم فی مدمارحیم اور اگر اور نہ ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم سمتے ہیں وند راہ فوکنافی مقامات و یہ علماء جو ہیں یہ ہم سے کہیں بلند و بالا ہیں ایمان کے مقام میں اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے معاملے میں یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں پھر کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو وہ ہماری رہنمائی کرے ومن او و منر آفی کلام خطن ثواب اور جس کو ہمارے کلام میں کوئی غلطی نظر آئے کوئی خطا نظر آئے کوئی کمی کتا نظر آئے تو وہ ہمیں حق بات توحفہ کے طور پہ دے ہم جو ہیں اس کی اس محنت کی قدر کریں گے اور ہم اس کی بات کو قبول کریں گے سر تسلیمیں خم کر دیں گے اس کی بات کو مان لیں گے تو یہ ہے توازو امام قیم رحمہ اللہ کی ایک تو جس بڑے امام کی غلطی نکالی ہے غلطی نکالنے کے بعد تکبر نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ امام اور اس جیسے دوسرے امام مجھ سے کہیں آگے ہیں علم میں میں تو ان کے گرد و غبار کو بھی نہیں پا سکتا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایمان میں بھی آگے اللہ تک پہنچنے کے جو مقامات ہیں ان میں بھی ہم آگے وہ تو آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو غلطی نکالی ہے یا جو بھی گفتگو کی ہے اس میں کسی کو کوئی ایب نظر آئے کوئی کمی کتا نظر آئے تو مجھے حق بتائے میں اس کی قدر کروں گا مان لوں گا تسلیم کر لوں گا تو یہ ہے علما کا انداز یہ ہے اہل ایمان کا انداز اپنی غلطی کی ہمیشہ اصلاح کرتے ہیں اور مرتے دم تک مجھے اور آپ کو ایسے ہی رہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں میری بات کیسے غلط ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے بھی کیوں نہیں ہو سکتی چوتھا ان کا اخلاق یہ ہے کہ علماء کا بہت احترام کرتے تھے اور اس کی ایک دریر کیا ہے کہ ایک امام گدنے امام ابو اسماعیل الحرا ان کی کتاب ہے مناظر السائرین اس کی شرح لکھی ہے رحم اللہ نے تو وہاں پہ ان کی غلطی نکالنے کے بعد کہتے ہیں غلطی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اسلامی ہی کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے شیخ الاسلام کی اس عالم دین کو کیا کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام کی جو میں نے غلطی بیان کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی خوبیاں جو ہیں ان پہ پانی پھیر دیا جائے اور ان کے بارے میں بدگمانی رکھی جائے کہتے ہیں فم حل ہوتی في معرفتی و تقدمی فی تریق سلوکل ان کا علم میں امامت میں معرفت میں اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے معاملے میں وہ مقام ہے جس سے کوئی بھی نواقف نہیں ہے وکلقول ہی و متروک ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے إلّ المعصوم سوائے معصوم علی السلاط کے یعنی کہ نبی علی السلاۃسلام کے کہتے ہیں مَنْ عُدَّ <خطأُهُ> یہ بڑا اہم قاعدہ بیان کیا ہے ضابطہ کہتے ہیں وہ انسان کامل ہے جس کی غلطیاں شمار ہوں کہتے ہیں کہ وہ انسان اچھا انسان ہے کامل قسم کا انسان ہے جس کی غلطیاں بیان کی جائیں کہ اس کی ایک غلطی ہے دو غلطیاں پانچ گلتی 10 دس غلطیاں اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ وہ ٹھیک ہے اسی لیے تو اس کی غلطیاں تلاش کی جا رہی ہیں اور اگر وہ بالکل ہی غلط ہوتا تو پھر غلطیاں شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو جس کی غلطیاں شمار ہوں ایک دو تین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انسان ہے باقی اس کے کام ٹھیک ہے بس یہ غلط ہے تو امام لقی رحمہ اللہ کے اخلاق میں سے میں نے پہلے نمبر پہ کیا بیان کیا کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کرتے تھے نمبر دو لوگوں سے محبت کرنے والے نمبر تین تواز و آئدی انکساری نمبر چار علماء کا احترام کیا میں اور آپ بھی علماء کا احترام کرتے ہیں کیا مسجد کے امام صاحب کا خطیب صاحب کا احترام کرتے ہیں افسوس یہ ہے کہ اہل توحید میں علمائی کرام کا احترام کم ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے نمبر پانچ، وفادار تھے خصوصاً اپنے اساتذہ کے خصوصاً اپنے بڑے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے امام تیمیہ ان کے استاد ہیں تو ان کے بڑے وفادار تھے ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں تو امام نقیم رحم اللہ نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں ساری گفتگو شیروں میں کی ہے انہوں نے شیروں میں عقیدہ بیان کیا ہے غلط عقیدے کی نشاندہی کی ہے تو مستقل کتاب ہے موضوع پہ اس کو کہتے ہیں الکافیا الشافیہ اور یہ بھی کہتے ہیں اس کو القصیدہ نونیہ کیونکہ ہر شیر کے آخر میں نون آتا ہے تو اس کے چند شیر اشعار میں آپ کو سناتا ہوں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر عزت کرتے ہیں اپنے استاد ابن اللہ کی کہتے ہیں یا قومی واللہ العظیم من مشفق واخل لکم کہ اے میری قوم اللہ عظیم کی قسم عظمت والی اللہ کی قسم ایک نصیحت کر رہا ہوں ایک نصیحت ہے جو لے لو اپنے بھائی کی طرف سے اور اپنے مشفق بھائی کی طرف سے کہتے ہیں جربتو فی تلک کی وکنتو کہ میں نے یعنی کہ اس شعر سے پہلے وہ تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اللہ کی صفات الفاظ کی حد تک مان بھی لیں تو مانا نہیں مانتے طویلیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ان تمام امور کا تجربہ کیا ہے یعنی کہ میں بھی انہیں میں سے تھا میں بھی اس گمراہی میں واقع تھا میں بھی ان کے جال میں پھنسا ہوا تھا کہتے ہیں حتی اتا حتی اتا من لیسا یدی ولسانی یہاں کہ اللہ نے میرے لیے میسر کر دیا اپنے فضل و قلم سے وہ انسان جس کے احسان کا بدلہ نہ میری زبان چکا سکتی ہے نہ میرا ہاتھ چکا سکتا ہے اشارہ کس کی طرف کر رہے میرے تیمیہ کی طرف سے ان کے میں گمراہ تھا گمراہ قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا ان کے جال میں پھنسا ہوا تھا میرے عقائد ٹھیک نہیں تھے حتیٰ کہ اللہ نے میرے اوپر انعام کیا اللہ نے انعام کیا. کیا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ایک ایسے انسان سے ملنے کی جس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اس کا شکر شکریہ ادا کرنے کہا کا نہیں کر سکتا میری زبان میرے ہاتھ کہتے ہبر اتا من ارد ہر ران فیا احلن قدا من ہرانی ایک بڑا عالم دین آیا ہرران شہر سے ہران شہر کہاں ہے شام اور ترکیہ کے درمیان آج کل مجھے یاد نہیں ہے کہ شہر یہ ترکیہ میں ہی ہو آج کل تو آپ کو پتا ہے شام اور ترکی یہ دو ایسے ملک ہیں جن کا بارڈر آپس میں ملتا ہے تو یہ بارڈر کے علاقے کے قریب یہ شہر ہے تو کہتے ہیں ایک عالم دین جو حران شہر سے آیا میں خوش آمدید کہتا ہوں اس عالم دین کو جو حران سے آیا یعنی کہ ابیا کو فلاحی لدی ہو مین جنت المانی اللہ اس کو جدا دے وہ جدا جس کا وہ حقدار ہے اللہ اس کو جدا دے جنت کی شکل میں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ اس پہ راضی ہو جائے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر شیر کے آخر میں نون آ رہا ہے کہتے وسار فلم نرم حت ارانی متلا مانی کہتے ہیں اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے کے چل پڑا یہاں تک کہ اس نے مجھے ایمان کی حقیقت دکھا دی اور مجھے ایمان کی راہ دکھا دی ایمان کا راستہ دکھا دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی وفاداری کا مدارہ کر رہے ہیں اپنے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ اور وفاداری کا یہ عالم ہے کہ امام ابن تیمیہ کی وجہ سے انہوں نے مارے کھائی ہیں جیل میں گئے ہیں لیکن ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بالکل آتی کہ ان کو ان کے ابن القیم کو ابن تیمیہ کے ساتھ قلعے میں قیدی بنا دیا گیا باد انہین وقیف ابی اللہ جمل مغروب لیکن جیل میں ڈالے جانے سے پہلے اونٹ پہ بٹھا کر چکر لگائے گئے لوگوں کے سامنے زلیل کیا گیا اونٹ پہ بٹھایا گیا چکر لگایا گیا اور ساتھ ساتھ کوڑے مارے جا رہے تھے فلم افری ما جان ہو جب ابن تیمیہ فوت ہوئے تب ان کو جیل سے نکالا گیا وم تو ہی نمر رتن ایک مرتبہ پھر ان کو از میں ڈالا گیا بے سب ابھی فتح و تیمیہ اس لیے کہ کچھ موضوعات پہ یہ وہی فتوا دیتے جو ابن تیمیہ کا فتوا تھا تو ماریں کھائی ہیں جیل میں گئے ہیں ذلت برداشت کی ہے لیکن اپنے استاد کے ساتھ وفادار رہے ہیں ان کا اخلاق میں ان کی عادات میں چھٹی چیز یہ ہے کہ حق بات کہنے میں بڑی جرت رکھتے تھے حق بات کہنے میں ڈرتے نہیں تھے امام شکانی ان کے بارے میں کہتے ہیں غیر الرأی بالحق لا کہ وہ صحیح دلائل کے پبند تھے ان یعنی کے قرآن و حدیث کے صحیح دلائل کی پابندی کرتے تھے ضعیف روایات نہیں من واقعات نہیں صحیح دلائل اور اس پہ عمل کر کے بڑے خوش ہوتے تھے انہیں, انہیں فخر تھا کہ میں قرآن و حدیث پہ پہ عمل کرتا ہوں اور رائے وغیرہ پہ اعتماد نہیں کرتے تھے حق بات کھل کے کہتے تھے اس معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کی یہ ضرورت بڑی عظیم ضرورت تھی ساتویں نمبر پہ ابن ابن قیمۃ رحمہ اللہ کے اوساف میں سے صبر کرنے والے سکامت کا مظاہرہ کرنے والے <coughs> چنانچہ ان کو جیل میں ڈالا گیا مارا گیا پٹائی کی گئی زلیل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سب کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا اس کے بعد <coughs> ان کی ان پہ کیا کیا آزمائشیں آئیں ان کے کئی فتوا تھے جن کی وجہ سے ازمشوں کا سامنا کرنا پڑا نمبر ایک دھیان سے سنیے گا یہ کہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جب کوئی ایک لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دے تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے جب کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں تو القیم رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا کہ یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور یہی فتوا ان کے استاد ابن تعمیہ رحمہ اللہ کا بھی تھا تو اب ابن القیم رحمہ اللہ یہ فتوا دیتے تھے حدیث کی بنیاد پہ اور یہی نبی علی سلاد اسلام کے زمانے میں اصول تھا یہیں بکر صدیق کے زمانے میں اصول تھا اور یہی جناب عمر کے ابتدائی زمانے میں اصول تھا تو جب یہ فتوا دینے لگے تو ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑا امام ابن کثیر کہتے ہیں وقد كان الطلاق اختارها ابن رحمه اللہ. کہ وہ طلاق کے مسئلے میں وہی فتوا دیتے تھے جو ان کے استاد ابن دیتے تھے وجرت لہو با فصول یقول وسط القاع تقی الدین تقی الدین اصب کی اس وجہ سے یہ فتوا دینے کی وجہ سے ان کے ماں بہن اور چیف جسٹس تقی الدین سبکی کے مابین کئی مجرسے قائم ہوئی بہت سے واقعات ہوئے کئی ازمائشوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا دوسرے نمبر پہ وہ فتویٰ جس کی وجہ سے ان کو ازمائش کا سامنا کرنا پڑا وہ ہے الانکار والا شد الرحال علا قبر الخلیل لوگ ان کے زمانے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے کسی قبر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بیت المقدس میں ہے اور یہ ابراہیم علیہ اسلام کی قبر ہے تو وہ فتوا دیتے تھے کہ قبر کی خاطر سفر کرنے کی جاس نہیں ہے یعنی کہ آپ اپنے شہر کے قبر میں تو جا سکتے ہیں کیونکہ یہ سفر نہیں ہے اور قبروں کی زیارت کرنی چاہیے خصوصاً وہ قبریں جو کچی ہوں سنت کے مطابق بنی ہوں جہاں پہ شرک نہ ہو رہا ہو لیکن قبر کی زیارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یہ احادیث کے خلاف ہے کیونکہ نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مشط حرام مش نبوی مش اقسا یہ وہ تین مقامات ہیں جن کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیاد کے لیے سفر کرنا یہ چونکہ غلط تھا تو امام القی ابراہیم اللہ نے اس سے روکا تو اس وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا چنانچہ لی انکاری ہی شدر رحال قبل خلیل ایک عرصے تک انہیں جیل میں رکھا گیا اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی خاطر سفر کرنا غلط ہے